اور ایک ابھی بیان میں سنا جو اپنے ماں کے ساتھ پیٹی زبا گنا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا زکات یا زکا جو اپنے سود کے بعد دے سکتے اجی حسین بھائی مسئلہ وہی ہے کہ اگر اس کی یعنی سود خار کی بھی ساری کمائی سود کی تو نہیں ہوتی نا کسی چیل پر ہی سود لیتا ہے نا اگر اپنی کمائی ہے تو تو زکات اگر اس پر فرق ہے تو دے گا گنا اپنی جگہ ہے سواب اپنی قیامت کے روز گناہ کھا جائے گا اور سواد بھی لکھا جائے گا اور قیامت کے روز دونوں تول جائیں گے دونوں کا حساب ہوگا